آج کے سبق میں آپ صورت الشمس کی بقی آیات کی مشق کریں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دال ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور خوف کو پر پڑیں گے قد اف لا من لف یہاں نون پر اخفا ہوگا اس لیے کہ زا حروف اختا میں سے ہے من وَقَدْ خو وَقَدْ خو خوف پر ہوگا دال ساکن ہے صفت قلقلہ کلکلا ادا کریں گے خواہ پر پڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے علی بھی پر ہوگا ود خو یہاں نون پر اخبا کریں گے مَن دَسَّا مَن ثمود كَذَبَتْ ثَمُودُ كَذَبَتْ ثَمُودُ پر ہوگا اور غین بھی پور پڑیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا مد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علیف کے بعد اگلی آیت کا پہلا جو حرف ہے وہ حمزہ بشکل الف ہے اگر آپ وصل کریں گے تو یہاں مد پیدا ہو جائے گا لیکن وقت کی صورت میں آپ صرف الف کے برابر آواز رکھیں گے نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہاں اقلاب ہوگا سب ق لم قوف علی پر پڑیں گے میم پر اظہار ہوگا سب کو رسول اللہ رسول اللہ راپر ہوگا اس لی کو اوپر زبر ہے اور اس میں اللہ میں لام پر ہوگا اصلی کے پہلے پیش ہے رسول اللہ, اللہ, اللہ نا نہیں پڑیں گے نا کو خوف کو پر پڑھتے ہیں اسی طرح اس میں اللہ میں لام پر ہوگا کیونکہ پہلے زبر ہے نا کو ہی نا کو سو کو خوف چونکہ مجزوم ہے اس لیے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گی و سو کو قف پر پڑھیے اور را کو بھی پر پڑھیے اس لیے کہ اوپر پیش ہے فَكَذَّبُهُ فَعَقَعُوهَا فَكَذَّبُهُ فَعَقَعُوهَا فَكَذَّبُهُ فَعَقَعُوهَا فَكَذَّبُهُ فَعَقَعُوهَا اب یہاں دیکھیے تین علامتیں ہیں ایک پانچ کا انصہ ہے جو کہ قائم مقام آیت کے دائرے کے ہے لا کا مطلب ہے کہ آپ یہاں ملا کر پڑھیے سواد کا مطلب ہے کہ آپ کو رخصت ہے اگر سانس ٹوٹتا ہو ورنہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے یہاں ملانا بہتر ہے ف دم دم آئی روم دم دم یہاں اس میم پر اور اس میم پر دونوں پر اظہار شفوی ہوگا اور راہ پور ہوگا ف دم دم آئی ہم اب ہوم بو ہوم نیم ساکن کے بعد جب بار آتا ہے تو اخائے شفوی ہوتا ہے اس طرح یہاں نون ساکن کے بعد بار آ, آ رہا ہے یہاں اقلاب ہوگا دونوں جگہ آپ آواز کو ایک الف کے برابر ٹھہرائیں گے یہاں میم پر اظہار ہوگا رَّهُُم بِذَل بِهِمْ وَبّ بَِ بِهِم فَسَوَّهَا فَسَ فَسَهَا فَسَهَا وَلَا يَخَافُ, ولا يخاف خوا چونکہ پر پڑا جاتا ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کی وجہ سے الش بر ہوگا ولا یو نہیں پڑھنا بلکہ ولا یا خو خو کر ولا ولا ولا عین اچھی طرح ادا کیجیے اور خوف کی صفت قلقلہ کلپنا پاؤ